نحمده ونصليه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحبارزين من أنصاره إلى الله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائف ذهو جسل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تفليما صلى الله على النبي من جباله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حديث الله صلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين اس وقت قرآن کریم کی سورہ صور کی ایک آیت مقدسات تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے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 اٹھائیسویں تارے میں یہ ارشاد ہوا فعن اللہ ہوا و جبریلوالف المن ویک تو باد کا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگار حضرت جبرائیل علیہ السلام جی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 سرکارد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مددگار اپنے آپ کو بھی قرار دیا فی اللہ هو مولا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم کے مولا ہیں مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں اور جبریلا علیہ السلام ہیں اور صالح ممنین ہیں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 یہ امر ثابت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے سکندر ذلقرن کا واقعہ بھی اس امر پر شاہد ہے حضرت سکندر ذلقرن ان کا قول قرآن کریم میں منقول ہوا انہوں نے فرمایا اعینونی بے کہ میری مدد کرو میری اعانت کرو قوت کے ساتھ حضرت سکندر یہ فرما رہے ہیں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں آئینونی کہ اے لوگوں اس آہمی دیوار کے بنانے میں جو انہوں نے قائم کی تھی جس میں یاجو جو ماجوس کا بھی تذکرہ ہوا ہے سورہ کہف کے اندر اس موقع پر آپ نے یہ لوگوں سے مدد طلب کی سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے خیر سے مدد طلب کرنا شرک کو ناجائز نہیں ہے اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اشاد ہوا یا آمنو صبری صلاح کہ اے اہل ایمان مدد چاہو ایانت طلب کرو صبر اور نماز کے وسیلے سے صبر اور نماز کے ذریعے سے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 و مباہنگ <الْمُؤْمِنِين> کہ اے غیب کی خبریں دینے والے حسب کل تمہیں اللہ کافی ہے اسی پر اکتفا نہیں ہوا و اتَّبَعَكَ تباہ کا من المکم <الْمُؤْمِنِين> اور تمہیں وہ کافی ہیں جو تمہاری پیروی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے یعنی اہل ایمان کے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں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 اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ان تنسر اللہ ان سرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے ین سر تو اللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے ان تنسر اللہ ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ دیکھیے کہ روز می تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اللہ تبارک بالی نے عہد لیا تھا تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو متشقی تو اپنے سامنے بٹھا کر یہ فرمایا تھا کہ لطو مینبی ولطن سرون کے اے جماعت انبیاء تم ضرور میرے نبی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تم ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے ولطن اور تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ضرور تم ان کی مدد کرو گے اب ہم دیکھیے کہ ان امبیا علیہ السلام نے حضور کا زمانہ نہیں پایا لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ عہد و پیمان لے رہا ہے بڑا تن کہ تم ضرور بھی ضرور ان کی مدد کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کر سکتا تھا ضرور مدد کر سکتا تھا تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تمہیں میرے نبی کا نبی آبل زمان کا زمانہ ملے اور تم ان کو پڑھ سکو تو پھر تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا دیکھیں آپ یعنی ان کی امتوں میں سے کوئی باتیں رہے تو وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنت کریں اور مدد کریں اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے غیر کا اللہ کے جو غیر ہیں ان کا مدد کرنا یہ شرک اور ناجائز نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے ان سے مدد طلب کرنا ان سے آنت چاہنا یہ سنت الٰہیہ ہے اور یہ سنت انبیاء ہے یہ سنت صلاحا ہے اور یہ سنت علماء ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو پرانے کریم کی آیات اب اگر اس پر اس مضمون پر اس حوالے سے میں صرف اور صرف آیات اور ان اخلاف کے معمولات کو ذکر کروں تو صرف کسی نے اتنا بھی وقت نہیں اور یہ وقت بھی مجھے ہے اجازت نہیں دیتا کہ میں بتفسیر ان تمام جو ہے آیات اور احادیث اور ان تمام واقعات کو وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں اتنا مختصر طور پر میں عرض, عرض کرتے ہوئے اب آگے بڑھتا ہوں اب آپ دیکھیے یہ جیدو آتا ہے کہ جناب خیر اللہ سے ماننا غیر اللہ سے مدد طرف کرنا یہ شرک کو ناجائز ہے تو آپ اس حدیث کے حوالے سے اس حدیث کی روشنی میں ذرا ان خبروں کی ان بات کو آپ جو ہے سوچیے کہ کس طرح سے ان کا یہ کہنا لفظ اور بالکل غلط باطل ہیں ان کی یہ تشہیر ہے ان کی یہ تہمیل آپ اس بات ہیں مشتاق شریف اس میں حضرت قاب حضرت ربیہ ابن کاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حضیرت ذکر کی گئی ہے جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ربیع حضور کے خادم تھے حضرت ربیع حضور کے خدمتگار تھے ایک روز دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جوش میں آیا اور حضور نے حضرت ربیہ سے یہ فرمایا تھا ربیہ آج تم مانگ لو آج تم مانگ لو اس کے بعد حضرت ربیہ فرماتے ہیں فقول تو میں نے یہ ارد کیا حضور کے کس رشکار پر میں نے یہ ارد کیا سالوں کا مراف آتا پھر جلنا کہ میں آپ سے مانگتا ہوں میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کی رفاقت اور آپ کی ہم نشینی کہاں مانگتا ہوں جنت میں جنت میں مانگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ رضیہ یہ تو میں نے تمہیں دے دیا میں نے یہ تو تمہیں محمد فرما دی اپنی ہم نشینی جنت میں تمہیں عطا فرما دی اب غیر رہ ظاہر کا کیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگتے ہو اور بھی کچھ مانگو سرما کیا حضور بس یہی کافی ہے اس کے علاوہ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اب آپ اس حدیث کو دیکھیے اور محدثین نے اس حدیث کے تحت کیا لکھا متاثرین میں حضرت شیخ عبد الحت محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی اشقت المحات میں اس حدیث کے تحت رقم تراز ہے کہ از اطلاق سوال کہ فرمود سر تخصیص تخصیص بطلوب خاص نہ کر معلوم مشرق کہ ہما کارے بدستے ہم کرانتیں اور ہر ہر ہرا صحت بے ازنے پروردگار فرماتے ہیں کہ سرکار نے حضرت ربیہ سے یہ فرمایا کہ مانگو متاد فرمایا کیا مانگو کیا مانگو یہ نہیں فرمایا کسی خاص چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا اس مدلط سوال سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تبارک نے ہر چیز عطا فرما دی اور حضور اللہ رب العزت کی اجازت سے اللہ رب العزت کی عطا سے جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرماتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت ربیہ حضور سے مانگ رہے ہیں حضور سے مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ اب آپ دیکھیے کہ مانگی بھی تو کیا چیز سب سے بڑی چیز اس کے بعد کوئی چیز ہو سکتی ہے جنت کے بعد کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے جنت مانگی پتہ چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کائنات میں مختار و متصرف بنا کر بھیجا تھا جنت وہی دے سکتا ہے کہ جس, جس کے قبضے میں ہو اگر حضور مختار نہیں تھے حضور کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مدت نہ فرماتے یہ جی نہ فرماتے کہ جو سل مانگ یہ وہی فرما سکتا ہے کہ جس کے دست مبارک میں کائنات کی بات دوڑ ہو اور اس کو مختار و معذور بنا دیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا ہو اور وہ تصرف کر سکتا ہو لیکن آج کے یہ آج کے یہ چودہیں صدی کے ملیہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے غیر اللہ سے مانگنا کہ وہ ناجائز ہے حرام ہے کیا کہیں گے یہاں اس حدیث کے تحت اور اگر یہ اگر ان کا حافظہ اتنا کمزور ہو چکا ہے بلکہ ان کے دلوں پر ان کے افلوں پر ان کی افلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ذرا اپنے ذرا اپنے بزرگوں ہی کے پیچھے چلے جائیں اپنے بزرگوں کی تصنیفات کی کو دیکھ لیں وہ کیا لکھتے ہیں امداد الفتاب امداد الفتاب جلد چار سفا پر یہ امداد الفتابی خانگی کا لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ کے بندوں سے علم و قدرت مستقل نہ جان کر یعنی اللہ کی ادان سے اللہ کے بندوں سے اگر مدد مانگی جائے تو یہ جائز ہے اور, اور اللہ کے بندوں سے حکمت علم و قدرت مستقل جان کر مدد مانگی جائے تو یہ ناجائز ہے یہ شرک ہے تو آپ دیکھیے کہ اشر و فیری یہ خود سیکھ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کی اطا یعنی اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو استعمال کیا اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو مدد کرنے کا کرتے نوازا ہے اگر یہ جان کر ان سے مدد مانگی جائے خواب و زندہ ہوں خواب و پردہ کر چکے ہوں لکھتے ہیں کہ جائز ہے تو آپ دیکھیے ہماری نہ مانو لیکن ذرا اپنے یہ تو تمہارے اصل ہیں ان کی ہی بات مان لو اور آپ اوپر جائیے اور اوپر جائیے تو دیکھیے کون نہیں جانتا کہ یہ نوتمی بانی دارول دیوبند قصاعد قاسمی میں انہوں نے کیا لکھا ہے قائد قاسمی اشاق میں مشتمل ان کا قصیدہ ہے اس میں یہ لکھا ہے یہ شیر ہے مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قس کا کوئی حامیے کا نہیں ہے کوئی قاسم بےکس کا کوئی حامیے کا کہ وہ سرکار دعم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم کے حوالے سے حضور سے طلب کا مدد طلب کر رہے ہیں مدد طلب کر رہے ہیں اور دیکھیے कि الشرف علی تھانوی کی یہ کتاب اس میں انہوں نے عربی اشعار کا تلزمہ لکھا ہے شیمتیب ایک کتاب ہے شیمتیل اس میں عربی کے جو اشعار ہیں انہوں نے ان عربی اشعار کا ترجمہ کیا اس کا نام رکھا ہے شیم الحبیب شیم التیب کے اشعار کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اس حوالے سے چھپا ہے شیم الحبیب اس کے اندر جو اشعار ہیں وہ یہ ہے وہ جی ہیں کہ لئی سلیم لئی سلیم مل جس کہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا کوئی ملجا نہیں ہے میری کوئی پناہ نہیں ہے اب یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجیے میری مدد کیجیے میری مدد کیجیے اور تو ہی جو ہے اس چیز اور اس پلک اور اس پریشانی میں میرا مددگار ہے اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ سب کو ان پر بھی لگائیں اور چاہتے ہیں کہ ہاں شرف سے یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور اس کی تائید کی ہے تب مانیں گے حافظہ لوگوں کا اتنا کمزور ابھی نہیں ہو گیا ہے آخر کی میں بات عرض کرتا ہوں اکسٹھ انیس سو اکسٹھ کا یہ سال ہے فیلڈ مارشل رجوب خان کا زمانہ ہے نو جن, نو جولائی ماہر کے دن کا بعد راوت سے جو شائع ہوتا ہے اس کے اندر ایجوب خان کسی دورے پر جا رہا تھا تو اس وقت احتجام الارشل ایوب خان کے بازو میں امام سامن باندھنے گئے اور وہ تصویر شائع ہوئی ریکارڈ میں دیکھی जा सकती ہے اور یہ تصویر شائع ہوئی دس جولائی انیس سو اکسٹھ راول پنڈی کے ابار جنگ کے اندر باقاعدہ تصویر چھپی کہ مولوی احتجامل فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے بازو پر امام ضامین باندھ رہے ہیں اور امام جامن کا مطلب کیا ہے کہ جب مسافر سفر پر روانہ ہوتا ہے تو ایک پٹی میں کچھ روپے جو ہے وہ باندھ دی جاتے ہیں اور یہ سجنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی نظر کے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسافر جو سفر پر روانہ ہو رہا ہے اس مسافر کو ان کے کی سپرد کیا جا رہا ہے ان کی مدد میں دیا جا رہا ہے کہ ان کی مدد اس مسافر کے شامل حال ہو اور جب وہ مسافر اپنے سفر سے بخیرت واپس آ جائے تو اس روپے کی نظر و نیاز نیاد تقرر برابر تقسیم کر دی جائے یہ امام جامعین کا مطلب ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ پنڈی کے اخبار میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تصویر کے ساتھ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر فیلڈ مارشل ایوب خان کو جناب احتجام الگ تھانوی جو ہیں وہ امام حسین کی زمان میں ان کی مدد میں ان کے سبر کر رہے ہیں اور یہ جامع بانس کریے یہ گویا کہ اعتراف و اقرار کر رہے ہیں کہ میں اپنے اس مسافر کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں ان کی مدد میں دے رہا ہوں اور یہ روپ, اتنے روپے نظر و نیاز کے ان کے ساتھ جا رہے ہیں اس نظر و نیاز کے حوالے سے جو روپے ہیں یہ واپس جب آ جائیں گے تو ان کی نظر و نیاز کر کر غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا اب بتلائیے کہ جب اتنی ساری باتیں ہیں تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان لوگوں کا اس طرح کی یہ باتیں کرنا کتنی ڈٹائی ہے اور کتنی جو ہے یہ حماقت ہے اور کیسی یہ جہارت ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کو جن کو یہ بزرگ کہتے ہیں ان کی ان کی بات کو بھی تسلیم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافرت ختم ہو جائے آئے گئے دن جو یہ اس قسم کی باتیں کہہ ڈالتے ہیں جس سے اثارے ہی ہوتی ہیں اکثر جس سے اکثریت کے عقائد اور تصورات و نظریات مجروح ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی جو باتیں پھیلتی ہیں جیسا کچھ نہ ہو لیکن ان کو تو چین نہیں نا ان کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے ان کو تو مسلمانوں پر قبر و ناجائز اور حرام کے लगाने لگانے आदत عادت پڑی ہوئی ہے اسلام الان بھی اپنے بات ہی کے اس عمل کو دیکھ لے اے? اور اپنے پردادا دادا جی اب وہ کتابیں ہی پڑھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بات نہیں کہہ سکتا ہے لیکن ان کو پڑھنا کہاں نسخ دوسروں کو تو کہتے پھرتے ہیں کہ جناب وہ کاغذی ہیں یہ کون سے جو ہے وہ کتابی ہیں یہ بھی تو جو ہے جناب ٹی وی کے جو ہیں وہ ہیں ہے وہ آشق ہیں محدود اس کے علاوہ چند کتابیں اردو کو دیکھ کر لفاسی آگے تصدیق کرنے بیٹھ گئے تو اس سے وہ علم آ جاتا ہے اس دوسروں کو کہنے کے ہے خود اپنے غریبان کو میں جھانک کر دیکھیں تو ان کو اپنی حقیقت نظر آ جائے گی میں کہتا ہوں کہ اردو کی کتاب کیا بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ درجے اولا کی ہماری کتاب جو پہلے کلاس والوں کو پڑھائی جاتی ہے عزیز المبتدی اس کا ایک قانون ہی حل کر کر بتلا دیں عربی گرامر سے متعلق اس کے بعد بات تو بعد میں ہم کریں گے لیکن یہ ان کو یہ کبھی ضرورت نہیں کر سکتے ہیں ان کو اتنی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو اپنا خاتا معلوم ہے کہ یہ کتنے ان کا ببلغ علم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو بھائیوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلح کے حق اہل سنت وال پر پر عطا فرمائے واصل و